بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده محترم مسلمان بھائیو بہنو اور مجاہد ساتھیو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عثماني سلطنت کے بادشاہ سلطان سلیم رحمه الله تعالی کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے شام کی فتوحات کے بعد مصر کو اپنے حلقہ خلافت اور اپنے حلقہ سلطنت میں شریک کیا اس کے بعد اب حجاز کی باری ہے حجاز میں سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی کی فتوحات کی خبر بجلی کی طرح پھیلی وہاں کے جو مکہ کے امیر تھے ان کا نام ہے برکات ثانی انہوں نے اپنے بیٹے محمد اوبئی کو قاہرہ بھیجا تاکہ وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور روزہ متحرہ کی چابیاں اور دیگر مقدس امانتیں سلطان کے حوالے کرے جو کہ اشراف مکہ کے پاس موجود تھیں امیر مکہ برکات ثانی نے حجاز کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کرنے کی پیشکش کی چنانچہ سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی نے اس پیشکش کو بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کیا یہ کاروائی یعنی حجاز مقدس کو خلافت عثمانیہ میں شامل کرنے کی کاروائی سولہ جمعہ دستانیہ نو سو ہجری بمطابق چھ جولائی پندرہ سو سترہ کو عمل میں آئی اس کے بعد عثمانی اقتدار سوڈان لیبیا اور الجزائر تک وسیع ہوتا گیا پھیلتا گیا اور عثمانی خلافت کے جھنڈے تلے مسلمانوں کے ممالک در ممالک آتے گئے تمام مسلمانوں کی وفاداری اور اطاعت سلطنت عثمانیہ کے لیے وقف ہو گئی تیئیس شعبان نو سو تیئیس ہجری بمطابق دس ستمبر پندرہ سو سترہ کو خلیفہ سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالی مصر سے روانہ ہوئے اور شام لوٹ آئے پھر وہ عرب کے گرد نواح کے علاقوں کی فتح کے بعد نو سو چوبیس ہجری بمطابق پندرہ سو اٹھارہ کو اسلامبول یعنی استنبول چلے گئے وہ خلافت عثمانیہ پر فائز ہو کر حرمین شریفین کے خادم تہرے اور حقیقی معنوں میں خادم الحرمین شریفین کا یہ عظیم لقب ان کے نصیب میں آیا تقریباً دو سال بعد نو شوال نو سو 26 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1520 کو خلیفہ سلطان سلیم رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا اننا اللہ راج اللہ تعالی ہمارے ان عظیم حکمرانوں کو اور اسلامی سلاطین کو مسلمان بادشاہوں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے جنہوں نے اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا میں لہرانے کے لیے اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے عظیم قربانیاں دی اللہ تعالی سلطنت عثمانیہ کے ان عظیم سلاطین اور خلفاء سے راضی ہو انشاءاللہ اللہ اگلے اسباق میں ہم سلطان سلیم رحمہ اللہ تعالیٰ کے عظیم بیٹے سلطان سلیمان کا تذکرہ کریں گے